طواف ودا نمبر ایک میکات سے باہر رہنے والوں پر واجب ہے کہ وطن واپسی کے وقت یا مدینہ منورہ روانگی سے پہلے الوداعی طواف کریں اسے طواف ودا اور طوافِ صدر کہا جاتا ہے اور یہ حج کا آخری واجب ہے اور اس میں حج کی تینوں قسمیں برابر ہیں یعنی ہر قسم کا حج کرنے والے پر یہ طواف واجب ہے نمبر دو یہ طواف اہل حرم اور حدود میقات کے اندر رہنے والوں پر واجب نہیں ہے نمبر تین اگر حج کے تمام ارکان و واجبات ادا کرنے اور طوافِ زیارت کر لنے کے بعد عورت کی ناپاکی کے ایام شروع ہو جائیں اور پاکی سے پہلے پہلے روانگی کا وقت آ گیا تو طواف ودا اس کے ذمے واجب نہیں ہے وہ طواف ودا کے بغیر جا سکتی ہے نمبر چار طواف ودا کے لیے نیت بھی ضروری نہیں نمبر پانچ اگر طوافِ زیارت کے بعد کوئی نفلی طواف کر لیا جائے تو وہ بھی تواف ودا کے قائم مقام ہو جاتا ہے اور طوافِ ودا ادا ہو جاتا ہے لیکن افضل یہی ہے کہ مستقل نیت سے عین واپسی کے وقت طوافِ ودا کیا جائے نمبر چھ اگر طوافِ ودا کر لینے کے بعد کسی ضرورت سے مکہ مکرمہ رکنا پڑ جائے تو پھر روانگی کے وقت دوبارہ طوافِ ودا کرنا مستحب ہے واپسی طواف ودا سے فارغ ہو کر دو رکعت واجب و ادا کریں پھر قبلہ رخ ہو کر زمزم پئیں پھر حرم سے رخصت ہوں اس موقع کی کوئی خاص دعا مصنون نہیں ہے جو چاہیں دعا مانگیں حج کی سعادت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور واپسی پر حسرت اور افسوس کا اظہار کریں اور بار بار آنے کی دعا کریں حج مکمل ہو گیا الحمد للہ رب العالمین